پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے یعنی صحیح طریقے سے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں جو توبہ کریں اور پاکیزہ رہے نسا کم حرف تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بعض لوگ اس میں بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا حالانکہ دوسری طرف لوگ زمین کے ایک ایک بالش پر لڑ رہے ہوتے ہیں جان دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کہ اس کی قدر و قیمت کم نہیں کی بلکہ بہت بڑھا دی ہے کہ وہ ایک بہت ویلوبل چیز ہے وہ تمہارے لیے بہت فائدے کی ہے اور اس میں عورت کی ایک قدر و قیمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو چیز ہے وہ ایک نسلوں کو تیار کرنے والی ہے اور پھر کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کے لیے کتنی نگہداشت کرتا ہے کتنا کیئرنگ ہوتا ہے اس کو کس طرح سرسبز رکھتا ہے اس کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے یہ کہہ کے کہ شوہر کی ذمہ داری بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی بتا دی گئی کہ تمہیں اپنی بیوی بی کی کس طرح قدر کرنی ہے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے فتو ہر سکم انا شِئْتُمْ تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو یعنی جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ وہ قدیم انفسک مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو یعنی صرف دل بہلانے کے لیے کوئی اپنے کھیتی میں نہیں جاتا بلکہ اس سے اپنے مستقبل کے لیے کچھ ارن بھی کرتا ہے اس میں ایک طرح سے انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت صرف دل لبھانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ایک مخصوص جسم دیا اس کی قدر و قیمت اس میں ہے کہ وہ اپنے ان فرائض کو نبھائے اور مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے لیے اس کو فسیلیٹیٹ کرے وطق اللہ عالم اور اللہ سے ڈرو یہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے علم کم ملاقو اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو یعنی اگر اس معاملے میں کچھ گڑبڑ کی حدود پار کی زیادتی کی اپنی فطرت سے ہٹ گئے تو پھر ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا مبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دو وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ أُرْدَتًا لِأَيْمَانِكُمْ أَنْتَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ الناس۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور ت اور بندگانے خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو یعنی اللہ کا نام لے کے نیکی سے پیچھے مت ہٹو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو بے معنی تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا یعنی ایک دم منہ سے اگر کوئی قسم نکل جاتی تو وہ قابل مواغذہ نہیں جس کو اللہ قسم کہتے ہیں ولا کے یو آخد کم بے ماں کا لیکن وہ تمہارا مواوضہ کرے گا تم کو پوچھے گا اس معاملے میں جو تمہارے دلوں نے ارادے کے ساتھ قسمیں کھائیں یعنی جو سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر پوچھ ہوگی یعنی قسم کھائے انسان پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور کوئی عہد کرے اور پھر اس کو توڑ دے اللہ کا نام لے کر تو یہ اللہ کے نام کی بہرمتی ہے اس پر پکڑ ہوگی پوچھ ہوگی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں وہ کسی ایسے کام کے لیے قسم کھا دیتا ہے کہ مثلا وہ کسی سے ملے گا نہیں یا کسی پہ خط کا خیرات نہیں کرے گا یا کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا ایک تو اس سے روکا گیا اور دوسری طرف یہ کہ بے وجہ قسم مت کھاؤ اب دوسری یہ کہ اگر پکی قسم کھاؤ تو اس کو نبھاؤ بھی اللہ کے نام کی لاج رکھو واللہ غفور حلیم اللہ بہت در کرنے والا اور بردبار ہے اب ان قسموں میں بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کے بارے میں فرمایا للینسا اہم تربس و ارباط جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے بازو بیوی بی سے ناراض ہو کر اس کو لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی کسی قسم کا ریلیشن شپ نہیں رکھتے فرمایا ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالی معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے تلاقی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا قصور ہے اور کون ظلم کر رہا ہے ثَلاثَةَ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام میں آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی عدت کا زمانہ گزارے اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو یعنی پریگنسی وغیرہ اس کو چھپانا نہیں بلکہ ظاہر کرنا ہے اور یہ عدت کا مقصد بھی یہی ہے انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے یعنی چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ جس کی اولاد ہے اس کو اسی سے ہی منصوب ہونا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر اگر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں یعنی رجوع کرنا چاہیں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں انہیں یعنی اگر ایک دفعہ طلاق دی ہے اور اس کے بعد ابھی مدت تین مہینے کی ختم نہیں ہوئی اور بیچ میں رجوع کرنا چاہتے تو شوہر کو اللہ نے حق دیا وہ واپس لے سکتے اپنی طلاق کو لیکن اگر تین دفعہ انہوں نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی پھر رجوع کی اجازت نہیں عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ صرف مرد کے حقوق نہیں عورت کے بھی ہیں لیکن عورتیں یہ یاد رکھے رجال البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے وہ کس طرح کہ گھر کی زندگی میں گھر کے ادارے میں عورت اپنے شوہر کی مددگار ہے اور مینیجر کا رول مرد کو دیا گیا ہے ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے جیسے کسی بھی ادارے میں مثلا کسی آرگنائزیشن میں کسی اسکول میں کسی بھی جگہ پر ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے جسم میں بھی آپ دیکھیے کہ سر ایک ہی ہے سر دو نہیں ہو سکتے ہاتھ دو ہیں پاؤں دو ہیں یہ ورکر زیادہ بھی ہیں لیکن سر ایک ہے اسی طرح ہیڈ اف سٹیٹ ایک ہوتا ہے گھر کا بھی ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے اور عورت اس کی مددگار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کا درجہ کم ہو گیا حقوق کی بات پہلے ہوگی دونوں کے حقوق ہیں لیکن کسی بھی کام کو آرگنائز کرنے کے لیے اس کا نظام درست کرنے کے لیے ایک شخص ذمہ دار ہو سکتا ہے اگر ذمہ داری دو پہ برابر کی ڈال دی جائے تو پھر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا کسی کار کو دو لوگ اکٹھے مل کر نہیں چلاتے ہاں ڈرائیور سیٹ اس پہ بار بار ڈرائیورز بدل سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی ڈرائیور ہوگا اسی طرح ایک کشتی کا ایک ہی ملا ہوگا اگر دو مل بیٹھ گئے تو کشتی ڈوب جائے گی اسی طرح اگر گھر میں دونوں برابر کے ہی سربراہ بن جائیں تو پھر دونوں کی باہم ایک ٹکری ہوتی رہے گی اور گھر برباد ہو جائے گا اور جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں اس لیے عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ فائنل اتارٹی مرد کو دے دے اگرچہ مرد کے ذمہ ہے کہ اس تمام امور مشورے سے طے کرے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ عزیز ہے اقتدار رکھنے والا ہے حکیم ہے الطلاق مرتان طلاق دو بار ہے یعنی وقفے وقفے سے طلاق دی جائے گی ایک بار طلاق دی جائے گی اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کا حق دیا جائے گا اگر دو دفعہ دے دی تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے ف عمسا کم بے معروف او تسری ہم بے احسان پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اربوں میں اصل میں کئی دفعہ طلاق اور کئی دفعہ رجوع ہوتا تھا اور عورت نہ بستی تھی اور نہ ہی آزاد ہوتی اسلام نے آ کے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ تین بار سے زیادہ کوئی اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا اگر تیسری بار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے عورت جدا ہو گئی لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھنے کا ارادہ کر ہی لے کیونکہ اگدت ان کہا مرد کے ہاتھ میں وہ چکانا ایک درجہ اوپر ہے تو اس میں مرد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے یا نہ دے لیکن عورت کے لیے کھلا کا حق بھی ہے تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ امساکم بے معروف اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو او تسری ہم احسان یا رخصت کرنا ہے گھر واپس بھیجنا ہے اس کے ماں باپ کے پاس تو احسان کے ساتھ کتنا خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا ٹھیک ہے واضحت مزاج نہیں ملتے انسان باہم نہیں رہ سکتے اللہ تعالی نے اسی لیے طلاق کا حق رکھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ دوسرے کو بالکل ذلیل کر دے یا اس کا کوئی حق ہی اس کو نہ دے یہاں بھی احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو یعنی شادی کے بعد مرد نے اگر اپنی بیوی کو کچھ زیور کپڑا تحائف وغیرہ دیے ہیں تو طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لے سکتے یہ انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کے بعد واپس لینے کو یعنی ایک ایسی مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ جیسے کتا کر کے دوبارہ چاٹ لے یعنی انتہائی کری حرکت ہے مکرو چیز ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور پھر ناراض ہو تو ات سے واپس لے لے ہاں ایک صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو انہیں یعنی خلا کے وقت ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے یعنی جب طلاق مرد دیتا ہے تو اس کو کے بہر دینا ہوتا ہے اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر ہکے بہر اس کو واپس کرنا ہے یہ جو بھی باہم معاملہ طے ہو یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں یعنی اللہ نے لمٹس بتا دی ہیں دونوں کو اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے کہا پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں رہے گی وہ ازا تلقا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ معروف طریقے سے باہ منعقد پر راضی ہوں یعنی چھپا ہوا نکاح نہ کریں بلکہ معروف طریقہ ہو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا یعنی ان کے درمیان رکاوٹ مت بننا انا کا مسئلہ نہیں بنانا اگر تم اللہ اور روزے آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو یعنی عورتوں, عورت کی شادی کے رستے میں رکاوٹ مت بنو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ول حولین کاملین جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضا تک دودھ پیئے تو ماں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائے اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے یعنی جو وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو یعنی ماں کے علاوہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں بشرتے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو یعنی کسی کا بھی حق نہیں مارو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے کے رکھے پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو خا دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں ضرور آئے گا مگر دیکھو خفیہ عید و پیمانہ نہ کرنا یعنی چھپ کے بات طے نہیں کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح کہا باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہذا اس سے ڈرو علم اور جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو یعنی ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہوئی اور بات بگڑ گئی اور طلاق پہ نوبت آ گئی تو کوئی بات نہیں طلاق ہو سکتی ہے اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے یعنی احسان کی ربش اختیار کرو خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اب یہ طے نہیں کیا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے اور وہ کون جانتا ہے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر کیا گیا تو اس صورت میں دینا آدھا مہر دینا ہوگا, ہوگا خا رخصتی نہیں بھی ہوئی یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے اور تم نرمی سے کام لو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے ولافلہ بائی نقم آپ اس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو اتنی خوبصورت ہدایت ہے اختلاف اپنی جگہ طلاق ہو سکتی ہے ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اچھا اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال اس کو مت بھولو ولا تن سب فدلا بھائی نہ آپس میں احسان کرنا مت بھولو ان اللہ حبیمات عمل و بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو تمہارے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں الصلاوات سلح الوسطى نمازوں کی حفاظت کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر نماز تمہاری ضائع ہونے لگے معاملات کیسے بھی ہوں حالات کیسے بھی ہوں بیمار ہو یا سفر پر ہو لیکن اپنے نمازوں کے اوقات کی پابندی کرو کروسل الوسطى اور درمیانی نماز ایسے مراد عصر کی نماز وقومو للہ تین اور حفاظت کس طرح ہوگی کہ انسان نماز کے پہلے بھی جو شرائط ہے ان کو بھی پورا کرے وقت کی بھی پابندی کرے اور اس کے بعد جب نماز میں کھڑا ہو تو پورے خوشو و سے اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں انختم خفتم اجالن اور رقبا بدمنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خاص سوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اب کہ جو نماز سفر میں معاف نہیں جو نماز جنگ میں معاف نہیں وہ گھر میں بستر پر آرام کرتے ہوئے کہاں سے معاف ہو جائے گی فا امین تم فصر اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا جس سے پہلے تم ناواقف تھے یعنی جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تم کو بتایا اس طریقے پہ اللہ کو یاد کرو اپنے طریقوں سے نہیں منكم ازواجا. وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نا نفقہ دیا جائے یہ پہلا حکم تھا بعد میں جب وراثت کا حق عورتوں کو دے دیا گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے یعنی پھر دینے کی بات کی جا رہی بار بار مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے ہوئے احسان کی روش اختیار کرنا حق للمتقین متقین پر یہ حق ہے یعنی لازم ہے یہ تقوی کی علامت ہے خدا خوفی کا طریقہ ہے اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے لا تعقلون تاخلون تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو عقل سے کام لو الم ترجم اندیا رحم وزر الم تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے یہاں سے اب ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جان مال دینے پر ابھارا گیا ہے اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو زوال ہوا اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے مت ڈرو اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھو کیونکہ موت تو جہاں آنی ہے وہیں آ جائے گی اور پھر ایک واقعے کے ساتھ بات سمجھائی کہ کچھ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وقات لوفی سبیل اللہ, ان اللہ علیم مسلمانو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یعنی جنگ کے مقاصد مال و دولت کا مانا جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کہ مؤمن تو ایک مقصد کی خاطر جنگ کرتا ہے اس کا مقصد مال کا معنی یا پھر اپنے جھنڈے لہرانا نہیں ہوتا وہ ان اللہ سمیون علیم اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے الح ترجاؤن کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض یعنی بےغرز ہو کر بے لوس ہو کر کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کی خاطر پھر وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے اور اللہ قبض کر لیتا ہے یعنی کم کرتا ہے گھٹاتا بھی ہے وہ یبسو اور بڑھاتا بھی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے الم ترا ملا امبنی اسرائیل من بعد موسا کیا تم نے موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو معاملہ پیش آیا اس کی طرف نہیں دیکھا اس پہ غور نہیں کیا یعنی مسلمانوں کو ان کے واقعات سناؤ وہ صلی اللہ کے تقریباً تین سال کے بعد جب بنی اسرائیل کو بہت ہی زوال ہو گیا تو اس پر ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور ان سے کچھ مطالبے کیے اس کی تفصیل یہاں پر آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا کہ وہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کے لئے حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا جیسے یہ مسلمانوں کو نکالا گیا تھا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے رشتے کاٹ دیے گئے مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیر کے چلے گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے Hani مومن کا یہ کام نہیں کہ جو کہے پھر وہ کرے نہیں تو مسلمانوں کو اصل میں بنی اسرائیل کے واقعات سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے ہیں ان غلطیوں سے بچنا ہے ورنہ انجام وہی وہ ہوگا جو ان کا ہو چکا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے ہم پہ بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا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 خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے کہا جاتا ہے کہ پن اسرائیل کا یہ باکس جس میں موسیٰ علیہ سلام کی تورات کی تختیاں بھی تھی ان کا اصاب بھی تھا کچھ من و سلوہ کے بقیہ جات بھی تھے تو اس کو یہ بہت عزیز رکھتے تھے تو ایک جنگ میں یہ باکس ان سے چھن گیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور تالو تمہارے سربراہ ہوگا تو تمہیں وہ باکس واپس مل جائے گا تو جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تالوت کو کیوں بادشاہ بنایا گیا ہے اور اس کے پاس مال نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اس کو علم اور جسم میں وسط دی ہے یعنی وہ ابلٹی رکھتا ہے صرف مال ہی وہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر انسان لیڈ کرے اس کے لیے انسان کو ذہنی جسمانی صلاحیتیں اور طاقتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں اور وہ اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں وَاللَّهُ مَن اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت یا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے اور آل موسا اور آل ہارون کے بقایا جات ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات کی تختیاں تھیں علیہ السلام کا عصا تھا اور اس کے علاوہ منو و سلوا بھی تھا اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے اگرچہ وہ ان سے چھن چکا تھا دشمنوں کے پاس تھا ان نفید بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے ان کن تم اگر تم مومن ہو فلم فصل تالو تل جنوت پھر جب تالو لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے پمن شری بن حل سمنی تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں اور میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو کوئی حرج نہیں مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سراب ہوئے انہوں نے کہا میں تو بہت پیاس لگی اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور جب پانی پی لیا تو پھر کسی کام کے قابل نہ رہے ایسے لوگ اللہ کے راستے میں کیا کر سکتے ہیں جن کی توجہ صرف کھانے پینے پر ہی ہو پھر جب تالو اور اس کے ساتھ مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب ان کے اندر کوئی بزدلی نہیں تھی وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تیار تھے مقابلے کے لیے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افری غلین سبر منا على القوم الكافرين اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا یعنی یہاں داؤد علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آ اور پھر تالو کے بعد داود علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرتا رہتا ہے دل کا آیات اللہ ہی بِالْحَقِّ کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ انقلم المرسلین اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں یا اس بارے سے آپ نے جو سیکھا ہے اگر اس میں سے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اس بارے میں جو مجھے اچھی بات لگی وہ حلال اور طیب کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دیا ہے مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی پھر اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے اور جنک فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں, بہت, جو بیماریاں بہت, ہیں بہت ہیں اور مختلف طرح کی اوبیسٹی ہے پھر اسی طرح ڈائبٹیز ہے اور بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کے برعکس اگر ہم سنت کو فالو کریں اور اس کی طرح سے اس کی غذائیں استعمال کریں تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اللہ تعالی نے اس پارے کے اندر جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دینے شروع کیے ہیں سب سے پہلے قبلے کے تحویل کا حکم ہے پھر اس کے بعد جو احکامات آئے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم دیا اس کے, اس کے اندر اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے لیکن جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جن کے دل اچھے ہوتے ہیں ہدایت پانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتے आ, اس میں تازہ ایک چیز جو آج کے پارے سے ہم نے, مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا اور امت وسط کیا ہے ایک بہترین امت تو اس بہترین امت کے کو بھیجا اور اس کو کچھ گولس دیے کچھ اوبجیکٹیوز دیے کچھ مقصد دیے تو کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ہالی وڈ کے اسٹار نے ایک مووی کا رول پلے کرنے کے لیے اس قدر اپنی زندگی کا کئی سال لگا دیے کہ وہ جو رول ان کو دیا گیا تھا کہ وہ کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں اس نے اپنے پورے گھر کو اس رول کے مطابق اپنی پوری زندگی ویسے اس نے چینج کر دی یوگا کے اسٹائل میں بیٹھنا شروع کر دیا اپنی اسکن کو ٹین کر لیا صرف ایک رول کے لیے تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آلریڈی ایک رولا ہے بہت بڑا رول دیا ہے تو ہم بحثیت قوم بحیثیت امت کیا ہمارے کچھ ویژن ہے کیا ہمارا کچھ مشن ہے کیا ہم اس جو اللہ نے مقصد دیا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم سب نے سوچنا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ